ایک اور محمد جس پر عرب نے کچھ بھی نظم نہیں کہی مرتب نہیں کیا اور وہ وزن ہے سبب خطیف کو مقدم کرنے کے ساتھ کہے گا تمایو پھر اس کو منتقل اور کبھی کبھی بار نو بالغ ملا دین جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اس وزن کو سنیت کا نام رکھا گیا چار ناملہ اوزان, امثلہ، اوزان اور ارکان پانچ نام ہاں تختی والے کا وقت جمع ہوا انہوں نے جمع کیا ہے اپنے اسکول میں لامہ ازون ہاں لامہ ادسوف نام میں یہ سارے جمع ہو گئے ہیں عاروف تختی ہے ید بالکل عروضی عروضیوں نے بہت تقریباً کبھی کبھار عروضی جو ہیں وہ تفعیل, تفعیل کو تقتی پر بولتے ہیں مال کی تیار میں کم سے کما پر تختی ان مثالوں کو لانے کے ساتھ کے جو تقتی کے وزن ان مثالوں کو لانے اس, لانے تق... لانے اس, تق... تق... اس تقتی کے لیے موزوں تق... انسدا تق... ذکر کر کے ق العی یونہ کبھی کبھار عروضی جو ہیں علم عروض والے وہ اطلاق کرتے ہیں یت القونا تفعیل کا یعنی لفظ تفعیل بولتے ہیں تقتی پر الگ تختی یہ تقتی پر بولتے ہیں کب مل اتیان بالسلات الموازناتی نظال کا تختی اس تقتی کے لیے مثالیں ذکر کر کے جو اس تقتی کے لیے موازن ہوں ہم وزن تختی کے اوزان کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے وہ تفعیل کا لفظ تختی پر بول دیتے ہیں جیسے کہ ستبدی لقل ایاما و عتی کا بل اخبار تو اس کی کل تختی کی تھی ستبدی لقل ایاماکن تجاہیلا اس کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے ستبدی لقل ایام ماکن تجاہیلا ستبدی لقل ایام ماکن تجاہیلا ستبدی لقل ایا ماک کنتا ستب لقل ایا ماکن تجاہر وتی کبل اخبار ملم ہاں ابیات کی تختی <تصفح> اب اسی نہج پہ ہوتی ہے آگے چلیں اس کی اس کا اس نے تفریح کیا نا اس کو الگ الگ توڑ کے لکھا ہے یہ کتاب نہیں ادھر یہ دیکھیں ستبدی لق جس طرح پڑھنا ہے اس کو تختی میں ویسے اس نے لکھا ہے یہاں پہ ستبدی لقل ایا موماں کن تجاہلن الگ الگ توڑ توڑ کر اس نے لکھا ہے ستبدی لقل ایا لقل عیا ماکن تجاہلا یہ ستبدی فرولن لقل عیا مفاعل ماکن فرول تجاہلً ٹھیک ہے ستبدی یہ فرعول لکل اَََ یہ مفعى مماکن یہ فرعل تاجاہل يہ مفاعى ويّيّي عطي ك بل اخبارى ملم تضويدى اب اس ميں ويّعى فرعول قبل اخبا قبل اخبا مفا عل مفاعیل ملم یہ کیا ہوگا فرعول تو ضو مفاعل و علم ان تختی آنما ذرفی ہی الاصورتِ لفدی دون الخط اور جاننے کے تختی اس میں دیکھا جاتا ہے لفظ کی صورت کی طرف خط کی صورت کی طرف نہیں دیکھا جاتا لفظ کی صورت یعنی ہم بول کیا رہے ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ لکھ کیا رہے ہیں لکھنے کو نہیں دیکھنا بلکہ بولنے کو دیکھنا ہے مصبوع الفاظ کا اعتبار ہے مکتوب, مکتوب الفاظ کا اعتبار نہیں ہے فلاحی التد بیمہ غلط لکھا ہے اس نے ہاں ٹھیک ہے صحیح کر دیا ادھر صحیح ہے فلاح ارتد بیما ساقاتہ لفظات خطن اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جو لفظ ثاقت ہو جائے اگر چہ لکھنے میں وہ آئے لکھنے میں آئے پڑھنے میں نہ آئے تو اس کا اعتبار ناید. نہیں کیا جائے گا کہ حمزت الوسل جس طرح کے حمزہ وصل ہے و تدو اور اعتبار کیا جائے گا بما صابت لفظا اس کا جو بولنے میں آتا ہے وہ انصاق خطاً اگرچہ لکھنے میں جلد. نہیں آتا قانون تنوین جس طرح کے نون تنوین ہے وہ کس اللہ دعلی اسی پر قیاس کر کھڑے رہو کس کی وقت تو دیکھو کیا کر رہی ہے چوالیس منٹ ہو گئے دس منٹ رہ گئے میرٹ ختم ہونے بھائی اکبروں بى و تارتاً تختی اس کو کبھی تفعیل کہتے ہیں اور کبھی تختی کہہ لیتے ہیں کو یہی کام جو ہم نے کیا ہے ٹوٹے ٹوٹے کرنا شعر کو تفعیل بھی یہی کام ہے <بس> وہ کہتا ہے کہ عروضی کبھی کبھار تفعیل کا لفظ تختی پر بول لیتے ہیں یہ اس نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ ان اجزاء کو ارکان امسدا اوزان افاعیل اور تفاعیل کہتے ہیں اور اسباب کا مجموعہ ہاں جو وزن ہم آپ نے پڑھے ہیں یہ اجزا کو ارکان بھی کہتے ہیں تمسیلا بھی کہتے اوزان ہیں اوزان بھی کہتے ہیں بھی کہتے ہیں اور تفاعیل بھی کہتے ہیں اچھا جب اس کے ساتھ اس کی مثال بھی آئے اس کے ساتھ اس کی مثال بھی آئے موزون تو پھر اس کو کہتے ہیں تقتیر اس کو کیا کہتے ہیں یعنی ایک ہے کہ آپ لفظ فرول مفاعیل محض لفظ فلول ہاں اوزان یعنی کہ اس کو آپ کہیں گے تفاعیل افاعیل اوزان ارکان اور جب شعر کا ایک حصہ اس کے اوپر آپ یہ فلول مثلا فٹ کریں گے تو اس کو کہیں گے تقتیر اس کو کیا کہیں گے کہ شعر کی تختی کی ہے شعر کو ہاں ان کے اوزان پر اجزاء پر ہم نے تقسیم کر دیا اور اس پر لفتے تفاریر بھی بول لیتے ہیں تفعیل ہے صرف وزن تفیل ویسے تو ہے صرف وزن لیکن بسا اوقات تختی والے عمل کو بھی تفعیل کہہ دیتے ہیں کا نام تفہیل ہے ہاں ان اوزان کو تفہیل اوزان اف، اف، یہ سارا نام ان کے ہے اچھا آگے جو بدن بنائے بنایا اس نے بدن بتایا نہ چار اصلی جی جی مقل اصل میں بھی نہیں ہے اور یہ تو بات ہے اور بڑی فتح کی ہے کہ مفاعل اس نے وزن بنایا ہے جو اصل میں بھی نہیں ہے اور اچھا پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ شدف ہو جاتا ہے نہیں ہاں اپنا سبب سبب کا دوسرا لفظ سبب کا دوسرا حرف ہلف ہو جاتا ہے سبب کا دوسرا حرف ہلف ہو جاتا ہے آپ نے پڑھا ہے مفا ای لون اب مفا وطد ہے اور ای سبب ہے اور لن بھی سبب ہے اب ای کا سبب کا دوسرا رف یا وہ ہدف ہو گیا یہاں پہ تو بن گیا مفا نو گیا لاف اچھا یہ ذرا پورا کر لیں پھر وہ لاما سیوفنا بہت پیار کرنے والا ہے تو کرتے ہیں. وہ پچھلی ہم نے نئی فصل تو شروع نہیں کی نا یہ تو کل درمیان میں چھوڑ دیا تھا اچھا کہتا ہے اگر تن بھی تفریح بن بھی تختی کبھی اس کو تفعیل سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی تختی سے متاثرین اور بعد متاخرین کی بات کتنی ہی اچھی ہے بے خیال عجیب وغیرہ سب دے پنگے گئے کسی نے کہا تھا ابھی کلبی ملوبی مدید وافروں طویل ہوں اب یہ مدید بسیط، وافر اور طویل یہ بہروں کے نام ہیں شعری بہور کے نام ہیں بہرے کلزم اور بہر ہند نہیں یہ شعر کے بہر ہیں ٹھیک ہے تو خیر اس کو وہ یہ شعر اندر لے آیا کہتا ہے میرے دل میں حموم ہیں جو کہ مدید لمبے لمبے بسیط بڑے بسی وافر بہت زیادہ مقدار میں و اور بڑے دراز ہیں لم و عالمن بزا کا علا ان مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا یہاں تک کہ قط القلبا بل فراقی خلیلو یہاں تک کہ میرے دلی دوست جگری یار نے فراخ کے ذریعے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جب میرا جگری یار مجھ سے جدا ہوا میرا دل ٹوٹا تو پھر مجھے پتا چلا دوسرے کا قول ہے ادا فکر تمل اداکن تاز فکر سلیم فلا تمل جب تو سلیم الفکر ہے تیری عقل سلامت ہے تو تو مائل نہ ہو لعلم علم عروض کی طرف تو مائل شعر شیر و شعری والے پاس ناپ ہے يوقع القلب فی کر یہ دل کو کرب میں ڈال دیتے ہیں فکر ان علاد جو آدمی بھی عروج میں مبتلا ہوا ہے فائنہ مات بیشم کو تو تقتیبی ونساکل قربی وہ تختی کا نشانہ رہا ہے تختیبی فنیں شعری میں آپ پڑھ کے آئے ہیں نا یہاں مانا مراد لیکن مناسبت ہے اور وہ چلتا ہے قرل کے لیے بھی تختی بھی, بھی ہوتا ہے یعنی ایک لفظ کو دوسرے کے قریب کر دیتے ہیں ایک ہی لفظ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں اور وہ تختی کا اور نشانہ بنا رہتا ہے اچھا جی یہ دیکھیں لفظ ہے لامہ عت سیوفنا لامہ اب اس کے نیچے ہم لکھتے جائیں گے سارے کے سارے تفائین اجزاء فعل فا یہ رہی عین یہ رہا واو یہ آ گیا لام یہ آ گیا اور نون یہ آ گیا یہ پورا ہو گیا اگلا کیا ہے مفاحل نیم یہ آ گیا فا سیوف میں آ گیا الف آخری عرف عین یہ آ یا سیوف کا آ لام لامعت کا اور نون یہ نا کا یہ بھی پورا ہو گیا آگے چلیں اگلا کیا ہے مفا ایلا تون فا الف عین لام اور نون تا یہ رہی ہو گیا تو پھر کیا ہے سارے اس کے اندر جمع ہو رہے ہیں نا ہاں سارے جو حروف ہیں اجزاء کے وہ علامات ادسوف میں جمع ہیں ہاں آگے چلیں ہوں چلو فا کو لے لیتے ہیں فا لاتن فا سیوف میں آ گیا الف بھی نام میں آ گیا عین لامعت میں آ گیا لام اس میں آ گیا پھر الف ہے وہ الف سیوفو نام میں موجود ہے تا لامعت میں ہے اور نون سیوف و نام ہے آگے چلیں فرے بھی لے ہیں سمجھ آ گئی چلو بس ٹھیک ہے لما یعنی لامات سیوف نامیں میں یہ سارے آروف تختی جو ہیں یہ سارے کے سارے جمع ہیں اب مشق کر لیں تھوڑی سی چلو وہ شعر جو آپ کو پسند آیا تھا اسی پہ مشق کرتے ہیں ٹائم دیکھا جائے کتنا ہے بوڑے نے دو منٹ اس کو چھوڑیں لم آکو سے جو آپ کو زیادہ پسند آیا نا اسی پہ کرتے ہیں کیا ہے لم آکو اچھا لم آکون بیزا کا اچھا الا ان بھی ہے الا ان بس بس ایک مصرع دوسرے کی اور دونوں مصروں کی تختی ایک جیسی ہوتی ہے لن آلی من زا کا آن علی من وا علا ہاں جی یہ ایک منٹ کھلو تا تجا فا ای فا ای لا ادھر تک بنتا ہے اچھا آگے چلیں مفا, مفا ادھر تک ہو گیا ویزا تک آ گے ہاں کا کوئی مسئلہ نہیں جدھر مرضی ریجیں پورا کریں اس کو جی نہیں یہ متحرک ہے کاف متحرک آ گیا حمزہ بھی متحرک آ گیا بوتا لام بھی متحرک ہے فا اور الف ثقین متافا ای یہ نہیں تو سلام کوئی ہے اس میں جی کی فرا ساٹ تو طرف اوے چلو ہاں فرا میں سب پہلے آتا ہے چلو یوں کر لیتے ہیں اے فا ای لون فائل پائےمن تک ہو گیا جی آگے چلو पारी, पारी, पारी. نہیں نہیں بنتا چلو پھر کل حل کر کے لائیں گے اسے چلو کل تو ویسے بھی آپ کا ٹیسٹ ہے کل حل کر کے لائیں نہیں حال ہوگا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہتا ہے کہ بابی کل بھی ملل حموم مدید میرے دل میں حموم ہیں مدید لمبے ٹھیک ہے اور بسیط بڑے بسی پھیلے ہوئے وافر بہت زیادہ مقدار میں وافر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ طویل اور بڑے دراز بڑے لمبے مدید اور طویل کی لمبائی میں فرق ہے پتہ ہے مدید کی لمبائی اور ہوتی ہے اور طویل کی لمبائی ہمیں تو ہمدن ہمیں درے آیا ہی درم مدیدہ مدید کی جو لمبائی ہوتی ہے یہ وقت میں ہوتی ہے مانوی طور پہ ہوتی ہے اور طویل میں حصہ یا مطلب ہے کہ ظرف کی ہوتی ہے لمبائی چلو بہرحال آگے لم اکن عالمم با کا میں نہیں تھا جاننے والا اس کو الا ان یہاں تک کہ قطع القلبا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دل کو بالفرا کی جدائی کے ذریعے خلیلو دوست نے دلی دوست نے اذا کن تدا فکر سلیم جب تو سلیم فکر والا ہے صحیح دماغ والا ہے سلیم الفکر ہے فلا تمل تو نامائل ہو علمی عروض ان علم عروض کے لیے یوں کہ القلب فی کر وہ دل کو کرب میں تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے فقمر انعن العرود ف اناما جو بھی عروض میں مبتلا ہوا ہے تو یقیناً وہ تورد الطقی ون سا کالقربی وہ نشانہ بنا ہے تقتی کا اس کا دل بھی ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا ہے جو شعر شہری میں پھنستا ہے عشق مشوقی شروع کر دیتا ہے پھر آندھا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا کی کریے کی کریے قربی اور وہ خود سے ہی چلتا ہے قرب کے لیے یعنی اپنے معشوق کے قرب کے لیے بھاگتا ہے پھر وہ ان میں انفعال ہے نا اپنے آپ چلنا